اب تیسرا شکوہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پمن اوم منع مساجد اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شخص منع کرتا ہے روکتا ہے اللہ کے گھروں سے اللہ کی مسجد سے کہ ان کر افی ہا کہ اس میں کیا ہو ذکر کیا جائے یاد کیا جائے فی ہسم اللہ کا نام لیا جائے وسا اور کوشش کرتا ہے فی خرابی کہ ان مسجدوں کو برباد کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا الا ان کی سزا یہ ہے کہ ما کا لہم ان کا کوئی حق نہیں بنتا این یت کہ مسجد میں داخلوں اللہ خائفین مگر یہ کہ سہمے ہوئے یہ آ سکتے ہیں مسجد میں لہم فی دنیا خزجن جن دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے وہ لحم فل آخرت عذاب و نظیم اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب مفسرین نے یہاں پر تین چیزیں بیان کی ہیں ایک تو بڑے بڑے مفسرین سے جو یہاں پر غلطی ہو گئی تاریخ کے نہ جاننے کی وجہ سے اور چیزوں میں غلطی نہیں ہوئی لیکن چونکہ تاریخ پڑی نہیں تھی نا اس لیے غلطی ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ مخت نصر جب بیت المقدس پہ حملہ کیا تو وہاں پہ عیسائیوں نے مدد کر کے یہودیوں کو مارا اور نکال دیا یہ تو آپ کو پوری تاریخ میں خیر ملے گا کہ جو بیت المقدس میں اور دیگر جگہوں پہ عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیے ہیں علمان اللہ حفیظ کھڑے کھڑے لوگوں کو چلا دیتے تھے آگ میں پھینک دیتے تھے بدترین سزائیں دیتے تھے یہ ایک دوسرے کو پوری تاریخ افلاق کی گواہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ یہ کہ مخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس میں یہ بات تو ٹھیک ہے بادشاہ تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے اس کی مدد کی اور اس کے نتیجے میں یہودی جو تھے وہ بیت المقدس میں عبادت سے روک دیے گئے تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ من ممم منع مساجد اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یعنی عیسائیوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد کو اللہ کے گھر میں منع کرتا ہے کہیں اس کا رقوی حسم کہ اللہ کا نام کچھ لوگ اس میں لیں اس سے وہ روکے جاتے ہیں یہودیوں کو روکتے ہیں تو بخت نسر کی مدد کر کے عیسائیوں نے یہودیوں کو عبادت سے روک دیا غلطی یہ ہے کہ بخت نسر کا جو حملہ تھا اور بیت المقدس کی جو تھی وزی عیسی علیہ صلاۃ والسلام سے بھی کوئی پانچ سو چھاسی برس پہلے ہوئی یہ اس زمانے کا بادشاہ مخت نصر نے اس زمانے میں حملہ کیا تھا اس وقت وسط عیسی علیہ صلاۃسلام کیا وجود بھی نہیں تھا عیسی علیہ صلاحۃ السلام تو اس کے بعد بھی چھ سو برس تقریباً پانچ سو چھاسی برس کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو نکال دیا تھا جن جن لوگوں نے بھی لکھا ہے غالباً تاریخ پہ نظر نہیں گئی اس لیے یہ غلطی ہو گئی دوسری رائے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائٹس جو تھا مشرک تھا شرک کرتا تھا اور رومی تھا اور انہوں نے یہودیوں کو نکالا بیت المقدس سے مشرک تھا ٹائٹس شرک کرتا تھا اور ان لوگوں نے مل کے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا مساجد اللہ اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا ان مشرقین سے مخت نصر سے جنہوں نے اللہ کے گھر سے نکالا ہے یوز کرفی ہسمع کے لوگ اس میں خدا کا نام لیتے تھے بس آپ ہی اور انہوں نے اس گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی اجاڑا اور اس گھر کے لیے کوشش کرتے رہے صحیح کرتے دو تفسیریں اور تیسری تفسیر بڑی مناسب کی ہے مفسرین نے وہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے ہدیبیا کے بعد ہدیبیا سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کو یہ کہا ہے پہلے یہودیوں کا اوپر سے ذکر چل رہا تھا اور عیسائیوں کا چل رہا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ایسے کہتے ہو کہ یہ ایسے دین پہ نہیں ہے اور یہودی کہتے ہیں عیسائی اور عیسائی کہتے ہیں یہودی دین پہ نہیں ہے اور پھر تیسرے بھی آئے جنہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل دین پہ نہیں ہے مشرقین کو تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں حدیبیہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ امن اوم منساج اللہ اور ان سے ظالم زیادہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں روکتے ہیں لوگوں کو آنے سے یعنی بیت اللہ میں داخلے کو منع کر دیا اور حدیبیہ کی صلح اس کے وجود میں آئی اے یوز کر اپی کہ اگر اس میں اللہ کا نام دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تو عمرہ کرتے خدا کو یاد کرتے مشرق تم سے زیادہ بد وقت کون ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے تو بس آپ اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس گھر کو اجاڑیں بیت اللہ کو اس پہ ہے اشکال کہ عربوں نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی وہ تو بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو مفصرین کہتے ہیں کہ مسجدوں میں وہ کام کرنا جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے مسجد کو برباد کرنے کی بات بیت اللہ کے شایان شان بیت اللہ کا تو حق یہ تھا کہ اس میں لوگ اللہ کو یاد کریں خدا کی توحید وہاں پر قائم ہو اور بتوں کی پرستش اور یہ چیزیں ختم کر دی جائیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے خدا کے گھر کو خراب کیا بت رکھے یہ چیزیں رکھی تو انہوں نے خدا کے گھر کو خراب ہی کیا کہ توحید والے لوگوں کو آنے نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخری حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ نہ اس سے بھی پہلے آٹھ ہجری میں اور جب بیت اللہ میں حاضری ہوئی ہے تو تصویریں تھیں ہر طرف لگی ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیل رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ کا اللہ برباد ہوں خدا کی طرف سے بربادی نازل لو ان پہ جنہوں نے یہ تصویریں لگا دی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میرے ابا اجداد ایسے کرتے تھے وہ تصویریں اس لیے لگا دی گئی تھیں کہ سارا ارب کھنچ کے آتا تھا ظاہر ہے حرم شریف میں تو وہ دیکھتے تھے لوگ کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جوا کھیلا کرتے تھے تو وہ ایک قسم کی سائلنٹ پریچنگ تھی کہ جوا تو اتنے بڑے بڑے لوگ کھیلتے رہتے تھے تو مکہ میں حج کے موقع پہ بڑے بڑے جوئے کے اڈے بن جاتے تھے کھیلتے تھے کیونکہ تلطین یہ ہوتی تھی اس لیے شریعت نے جو شدید مخالفت کی ہے نا تصویر کی وہ اس لیے بھی کی ہے تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں لوگ متوجہ ہوتے ہیں لوگ کنونس ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ کہ اچھا یہ کام بھی کرنے کا تو اس کی ارشاد فرمائیں کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہ نہیں ہے اپنی حالت تو دیکھیں ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے منا مساجد اللہ اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے روکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجری میں ہدایبیا میں یوسکرف ہی حسم ہوں اور اللہ کا نام لینے سے روکتے ہیں یعنی آپ کو عمرے سے انہوں نے روک دیا اور منع کیا وصافی ہی اور کوشش کرتے ہیں اس گھر کو اجارنے کی اولا اکما خانہ لہم ات خلوہ اور یہ مشرق اللہ کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے اللہ خائفین مگر جب تک کہ سہنے وناؤں ڈرے بے انہیں نکالنا چاہیے خدا کے گھر سے یعنی بیت اللہ سے کافر کا مسجد میں داخلہ کیا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں کافر داخل نہیں ہوگا اور امام حنیفا رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر گھر میں ہر،, ہر مسجد میں کافر جا سکتا ہے حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی کافر کا جانا جائز ہے مگر وہ کہتے ہیں اللہ خائفین مسلمانوں کے تحت مسلمانوں کی نگرانی میں جا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غلبے قوت اور طاقت سے وہ مسلمانوں کی مسجد میں جائیں اگر مسجد کو وہ اس طرح فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں کے مسلمان مسجد کا دفاع کریں روکیں انہیں اور لڑیں اس کے لیے اور اگر وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتے ہیں وزٹ کرنے آتے ہیں مسلمانوں کی عبادت دیکھنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں بھی اس پہ پابندی نہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے علاوہ اجازت دیتے ہیں بیت اللہ کی اجازت نہیں دیتے ہیں کسی کافر کو آنے کی اس کی وجہ سے آپ دیکھیے سعودیہ میں ایک خاص ٹکا پر لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے نان مسلم جو ہے آگے نہیں جا سکتا اس کی تفصیلی بحث سرہ توبہ میں ہے جہاں پہ اللہ نے مسلسل آیات نازل کی ہیں اس لیے خلاصہ ساری گفتگو کا حنفی فقہا کہا کہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کافر اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے میں کوئی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ قریب آئیں اور مسلمانوں کے دین کو دیکھیں لاہون فی خز خسج دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا آزار